ضلع بہاڑی ستاسی چک ستاسی چ ستاسی ضڑی کاج دبارک دینی روحانی جلسہ محمد شہزاد مجید صاحب فقیر حسین صاحب عزیز صاحب خاور رحمانی صاحب سہیل صاحب فلک شیر فاروق صاحب اور سا باب ماں میں نیم د تعاون رونق افروز اللہ جل شانہ تمام طالبین حق دی خدمت اور حاضری قبول فرماوے اور طلب حق دے اندر مزید شدک فرماوے دوستان نے گرامی رستے بورے والے پہنچ کے اطلاع ہوئیے ناچیر کی امی ساحب فوت ہو گئے میں جنازہ جا کے میں ہی پڑھا ان شاء اللہ زی مختصر وقت دے اندر مختصر موضوع مسلمان دی ضرورت موضوع اور کفر انتہائی گہرے فیتنے سمجھا موضوع اس کا عنوان ہے مسلمانوں کو اسلامی سیاست سے ہمیشہ کے لیے معروم رکھنے کی خاطر مسلمانوں میں تین طبقے طبق مسلمان ہمیشہ واسطے اسلامی دینی سیاست تو محروم رکھ واسطے تر طبقے دنیا پوری دی یہودی سیاست دا شر اور فتنہ سمجھ آ جائے گا اور جیڑی شہ ہمیشہ واسطے مسلمانوں اسلامی سیاست تو محروم رکھ, رکھ رہی ہے اور محروم کیا ہوا وہ سمجھ آ جائے گا یہودیاں نے مسلمانہ تین طبقے پیدا کیتے نہیں ان تین طبقوں کا مقصد یہ آ تین گروہ سمجھو تین طبقے سمجھو تین جماعت تین ٹولے انہوں کا مقصد یہ اسلامی سیاست تو مسلمان ہمیشہ محروم رہ جڑی سیاست رحمت ہے رحمت, رحمت, رحمت عالمی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ واسطے محروم رہے واسطے تین طبقے اونا ظالم نے مسلمان چ پیدا کیتے ہیں او تین طبقے خلاصہ سمجھو تو پھر میں انہوں کی تھوڑی وضاحت کر دوں گا غور کرنا ذرا ایک طبقہ انہوں نے اندر پیدا ہے مذہبی غیر سیاسی ایک پیدا ہے سیاسی غیر مذہبی یہ پہلی دفع مذہبی غیر سیاسی سیاسی غیر مذہبی اور سیاسی جمہوری سیاسی جمہوری سیاسی بعدوں سیاسی اسلامی جمہوری یا سیاسی جمہوری اسلامی بھی کہتے ہیں یہ تین طبقے سڈے تیار کیتے ہیں اللہ د پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے واسطے آپ دی رحمت والی سیاست ن اسلام ہمیشہ ہمیشہ واسطے دور رکھن آستے مسلمانہ کو اور مسلمانوں وہ تو ہمیشہ واسطے محروم رکھنے یہ تین طبقے نے پہلا طبقہ کہڑا دسے مذہبی گیر سیاسی سارے فتنے مقصد انہوں کا ایکو ہی ہے مسلمان رسول کی سیاست تو معروم رہے لیکن وہ ہربے وو کسم پہلا کیا مذہبی غیر سیاسی دی موٹی نشانی جڑے مذہبی غیر سیاسی ہون گے نا توجو دور مذہبی غیر سیاسی ہون گے اتے ہر فرقے دے لوگ ہر فرقے کے مذہب دے لوگ لوگوں نظر نہیں آ لیکن ہر سیاست دے لوگ اتے نظر آؤ گے سمجھو گل شر سمجھن دے اپنے آپنوں آدی بناؤ شر سمجھ ہی ہمیشہ خیر نالی جولی, جولی بھر کے دنیا تو محفوظ لے جائیں گے اور میں اسے زمنے سے بھی اعلان کر دیا کیونکہ بات شر سمجھنے کی ہو رہی ہے تو تسان سجے کبے خیال رکھنا ہے تھے جیب کترہ کہڑا بیٹھا اے تھے تو اٹھے موبائل تے موبائل دے خصوصی اس کنجر کی نظر ہونی जिथे भी जाने आ, कोई ना कोई यो बुरी तला मिल जाती है कि जी फ मोबाइल निकल गया लिहाजा अपने मोबाइलों का ख्याल रखना शर्क और समझोगे तो शर्श बचोगे दोस्तों समझ फिर गौर फरमाओ ایک طبقہ تیار کیڑا ہے مذہبی وہ نشانی کیا آ مذہبی غیر سیاسی کی یہ نشانی ہونی ہے اتے اس مذہب علاوہ دوسرے مذہب دے بندے نظر نہیں آن لیکن ہر سیاسی پارٹی دا بندہ اتے نظر آئے گا <سؤال> انہوں سبق دیا کہ تسان مذہب کی گل کرنی ہے لیکن سیاست گری کرنی جب بھی کچھ سیاسی گل کر لگے تھی ایکو گل کرو حضرت صاحب اتنے سیاسی گل نہ چھڑیا جی اذہبی لوگ ہوں ابھی فکیر لوگ ہاں الا اللہ, اللہ کرنے ہیں اے سیاست کے پنگے نہیں لے میری گل سمجھ رہا ہو کوئی نہ انہیں منہ انہوں کتاباں بینرا سے ہر جگہ تے انہوں کے اعلان سنو گے خال سن مذہبی لوگ ہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھ ہر سیاسی بندہ اتنے نظر آئے گا لیکن ہر مذہبی بندہ وہاں پر نظر نہیں آئے گا سمجھ نہیں آئی بات گی سمجھو مذہبی غیر سیاسی یہ کون لوگ ہیں ان کی پہچان کیا ہے پہچان بتا رہا ہوں ہر سیاسی شیطان وہاں نظر آئے گا اور اس کے لیے دعا ہوگا اس کو ایک مرتبہ بھی مسلمان ہونے کی اور شیطانی سیاست چھوڑنے کی تبلیغ نہیں ہوگی اس کے لیے یہ صرف کامیابی کی دعائیں ہوں گی اور وہ منحوس کے بچے ہمیشہ وہاں پر میلہ لگائے رکھیں گے کہ حضرت صاحب سوائے دعا کے اور کچھ نہیں یہ پہچان ہے ان لوگوں کی جو مذہبی غیر سیاسی دوسرے سیاسی غیر مذہبی سیاسی غیر مذہبی ان کی پہچان کیا ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پاس ہر مذہب اور ہر فرقے والے تو دیکھو گے لیکن ہر سیاستدان نہیں آئے گا ادھر بڑی سونی وہ سمجھ آئی کہ نہیں ہوئے اللہ حکم سمجھ آ رہی ہے بھائی, بھائی سیاسی گیر مذہب دیاست والا نظر نہیں آئے گا لیکن ہر فرقے والا اتے بیٹھا ہوگا انہوں کے کتاب بیچ قتب تھی ایک کوئی اعلان ویکو گے سیاسی جماعت ہے مذہب سے کوئی سروکار نہیں گا. مذہب ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے اس میں ہم ہرگز دخل نہیں دیتے وہاں پر دوسری سیاست کا نام لینے والا نہیں جائے گا ہر فرقے اور ہر مذہب والا وہاں امداد کے لیے جائے گا ماشاء اللہ حضرت صاحب سیاسی بندے کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑتے ہر مذہب والا حضرت سے امداد لیتا ہے ہر جماعت آتی ہے تو حضرت اتنے فیاض ہیں لاکھوں روپئے لٹا دیتے ہیں سمجھ دی آئی نہیں یہ ہمیشہ یہی کہیں گے جدوں بھی کوئی مذہبی گل دین اسلام دی کرن لگے گا مول صاحب کتنے فساد دیاں گلا نہیں کری دیا تو دی مذہبی گلنا فساد ہے پڑا یہ گلا نہ چڑیا کرو یہ سیاسی پلیٹ فارم ہے سیاسی پلیٹ فارم میں سب کچھ ہوتا ہے لہذا اتنے یہو جہاں گلا نہیں سمجھ لو اے وہی دوسری جنس دا حرامی پہلا کیا تھا مذہبی غیر سیاسی دوسرا کون ہے سیاسی غیر مذہبی اب تیسرا ٹولہ سنو یہود کو پتا تھا کہ سارے اس ذہن کے نہیں ہو سکتے مسلمانوں میں کہ سیاست جو ہے اسلامی سیاست اس کا نام ہی چھوڑ دیں بھائی ایک تو ہو گئے مذہبی تو وہ سیاست کا نام نہیں لیتے ایک ہو گئے سیاسی تو مذہب کا نہیں لیتے تو سارے مسلمان تو ایک دہن نہیں ہو سکتے لازمن کچھ ایسے عناصر بھی تو ہوں گے جن کا خیال یہ ہوگا بھائی اسلامی سیاست ضروری ہے تو اب ان کو کس لانت پہ ڈالو کون سے شیطان راہ پہ ڈالو ان کو تیسری جماعت بناؤ کیا بھائی اسلامی سیاست بالکل ٹھیک ہے لیکن جمہوری ہونی چاہیے ارے بھائی جمہوری کا کیا معنی بھائی ہو تو اسلام ہو ہو ہو اسلام کے خلاف کوئی بات نہ ہو لیکن صرف اتنا سی بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات اور کسرت کے ساتھ چلے اسلام کثرت دے پیچھوں چلے کسرت اسلام کے پیچھوں نہ چلے وہ تو بنیاد پرستی ہے او oh, ہو oh, ہو oh, انتہا پسندی ہے بھائی لوگوں کو چلانا شریعت کے پیچھے کسرت کو چلانا شریعت کے پیچھے یہ تو انتہا پسند ہے کسرت نریت دیچھے نہ چلاؤ شریعت نسرت کے پیچھے چلاؤ بہتیا کے پیچھے جیویں بہتے آخر وہ کفر نو اسلام کہہ دے اسلام وہ اسلام نو کفر کہہ دے وہ زنا نو نائز کر دین دے جائز وہ شراب نو جائز کر دے شراب جائز وہ اگر کفر نو اسلام اسلام جی میں مرضی بہر شریعت کسرت کے پیچھوں چلے کسرت شریعت کے پیچھوں نہ چلے یہ اسلام جمہوری بن جاتا ہے ہوں میں تے جڑی سوال بھی کراگا سمجھاوا گا بھی صحیح سچی دسیا جی میں سوال کیا رسول فقط مذہب رکھتے سن دے سیاست کوئی نہیں سی سو سچی بولے سمجھ کے بولو کیا سڈا نبی دنیا کا بے مثال سیاست حکومت کر گئے نے کہ نہیں کر گئے جیڑی کر گئے وہی خلیفیا دے گئے نے کہ نہیں پاک نبی دی سیاست دا مظہر سدھی کے اکبر پاک نبی سیاست دا مظہر فاروق آدم، پاک نبی سیاست دا مظہر اسمانے گریت ہے اللہ کر اللہ. جڑا بندہ آخر ساڈا نبی مذہب دے گیا سیاست نہیں دے گیا او رسول ادھی زندگی منی ہے ادی نہیں منی نبی یہ کہہ سکتے کہ تے رسول سیاست کیتی ہے لیکن دین نہیں دیتا بے دین سیاست کیتی ہے رسول نے جڑا جہاں موسم بولنا چاہتا ادھر بولے کلیا بولے ہے رسول پاک سیاست کر گئے لیکن بے دین سیاست بتاؤ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب ہے اگر رسول کو خالی سیاست دان کہو دین کے بغیر تو بھی کافر اگر رسول کو کہو دین دے گئے سیاست کے بغیر تو بھی کافر اب اگلی تیسری بات رہ گئی رسول پاک جو اسلام دے گئے جو سیاست دے گئے جو دین اور سیاست بتاؤ کیا رسول کا اسلام سیاست کسرت کے تابے تھی کسرت کے پیچھے تھی یا حضور کثرت کے پیچھے شریعت کو چلا گئے یا کسرت کو شریعت کے پیچھے چلا گئے دسواگے رسول نے اپنے آپ کسرت دے پچھوں چلایا یا کسرت پیچھے چلایا, کسرت پیچھے چلایا؟ بولو تے صحیح کی حقیقت تن نظر آئی ایک مسلمان بندہ بھی جڑا مسلمان ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سڈا نبی زمانے کے پچھوں چلتا رہا ہے. بولو آخو گے تا نبی زمانے دے مگر ہے زمانے نو اپنے مگر چلایا ہے اب بولو دے صحیح زمانے نو اپنے مگر چلایا ہے یا آپ زمانے دے مگر چلے جاے رسول زمانے دے کسرت دے مگر دے رہے رسول کی شریعت کسرت دے پیچھے آ کسرت آخے تی نے نہیں تے نہیں دسو کافی رے یا مسلمان سمجھ نہیں آئی نے بولتے نہیں بولتے نہیں किया है मैं हूँ कि पार्टी आखोगे योद को मान है हाँ दसो पार्टी को आखोगे कि टोले को आखोगे किबके आखोगे यद को मान है मोटा जहा सवाल है किसी को कर लो کوئی کہے ہمارے رسول صرف مذہبی تھے اور سیاست کفار پر راضی تھے کہے کوئی کہے ہمارے رسول مذہبی تھے اور کافروں کی سیاست پر راضی اور مطمئن رہے اور صحابہ کو بھی اسی پر راضی اور مطمئن کر کے چلے گئے کہے کوئی میں تو دیسی سا مولوی ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے ویلتی ہمارے ہاتھ میں ایسے پھنستے ہیں کہ بٹیرا بھی شکاری کے ہاتھ میں ایسا نہیں پھنستا کوئی نکل کر دکھائے رسول صرف دین کی بات کرتے تھے اور کفار کی سیاست پر ان کی حکومت پر ہمیشہ راضی مطمئن رہے اور غیر سیاسی بن کر رہے کسی کی سیاست کو نہیں چھیڑا کسی کی سیاست میں مداخلت نہیں کی ابول بولتے ہو نہیں ہوئے یزید جیسے ہوئے یزید جیسے فاسک بندے کی سیاست پر تو حسین مطمئن نہ چاہتا تھا کیونکہ امام امام کے سامنے یزید کا فص نہیں تھا فص یزید بعد میں ظاہر ہوا ہے کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ یزید ایک چھوٹے درجے کا مومن تو امام عالی مقام تو چھوٹے درجے کے مومن پر بھی مطمئن نہ ہوئے اللہ یہ ہے فس کے یزید اور یزید کی پلیتی بعد میں ظاہر ہوئی ہے افضل مفضول کا جو مسئلہ تھا جو سبب اختلاف بنا اب بات کو سمجھنا ایک مفضول مفضول کا مطلب ہے چھوٹے درجے کا مومن افضل کا مطلب ہے اعلی درجے کا مومن چھوٹے درجے کا مسلمان مومن اس پر تو امام علی مقام راضی مطمئن نہ ہوئے کہ یار بڑے درجے کا ہونا چاہیے اللہ افضل ہونا چاہیے جب اعلیٰ مومن موجود ہیں تو یہ اگلا لڑکا جو ہے لڑکا اس کا کیا حق بنتا ہے اب بتاؤ جن کا نواسا مبارک اتنا باریک نظر رکھتا ہے اور لطیف ایمان کیسے ممکن ہے کہ ان کے نانا سید المبیا کفار کی سیاست سے مطمئن رہے تو بولو تو صحیح ہاں بتاؤ افضل مفضول کے مسئلے پر تو حسین پاک کا جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا جو تاریخ کا صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے اب افضل مفضول کے مسئلے پر اور شیعہ مذہب کے اندر تو یہ بالکل واضح مسئلہ ہے تمام شیعہ مذہب اس پر متفق ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت باطل ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مولا علی افضل ہیں تو صدیق اکبر کی فضیلت جو خلافت ہے وہ باطل ہے کیونکہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو چنا گیا ان کا سارا مسئلہ عقیدہ اسی پر مبنی ہے تو بتائیے میرے بھائیو کیسے ممکن ہے حسین پاک افضل مفضول پر اختلاف ڈال کے بیٹھ جائیں اور نانا کافروں کی سیاست میں مطمئن رہے سمجھ نہیں آ رہے آپ کو hmm? اور کب گے کبو گے کہ حضور ہمارے مذہبی تھے سیاسی نہیں تھے اور دوسرا اس کا اکثر کرو حضور ہمارے سیاسی تھے مذہبی نہیں تھے اب سیاسی تھے مذہبی نہیں تھے کا مطلب یہ ہے اوے, اوے, اوے, اوے. شا, فلانا سیاسی ہے مذہبی نہیں وہ مطلب یہ کہ اے سیاست ہر لانت ہر جھوٹ تے ہر کفر استعمال ہے اور سیاست میں دین کی پابندی تو اس کے تصور میں نہیں یہ مطلب ہے سیاسی غیر مذہبی کے سا کلندر اقبال اس نظریے نس گیا فرماندہ نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو نظام پاد شاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہوتی ست سے تو رہ جاتی ہے چنگے بی زندہ ہے ہاں یہ آخو گے ساڈا نبی سیاست نو زب اللہ احمدال ہر کفر ظلم ہر شکر سن آکو گے بولو تو سی طرح سڈا رستے کا مطلب ہے سارے رسول جس طرح دین چ اللہ پابند سن اسی طرح سیاست اللہ دے پابند اللہ جڑا رسول پاک نکے وہ سیاسی سن مذہبی نہیں سن وہ بھی کافر ہوا بولتے نہیں کیوں جسلے آخو گے وہ سیاسی تھے مذہبی نہیں تھے مطلب یہ جھوٹے سیاست جھوٹھی کار دے سن ٹگ بازی سیاست کرتے سن آکو گے کہہ سکتے ہو لکھ لانا تو انہوں کے جیڑے ان بوک مار ہوں تیسری گل رہ گئی رہی وہ کھول دین کی ایک وہ کہ سا رسول ہمیشہ کسرت چل دے سن صحابہ خلفا وہ کسرت پچھوں چلنے نہیں یا کسرت ن شریعت دے پیچھوں چلایا ہے بولو بولو بولو اس واسطے خدا دا حرام کیتا کبھی رسول نے جائز نہیں کیتا رسول دا حرام کیتا کبھی کسی خلیفے جائز نہیں کیتا مسلمانوں نے اس گل کا اتفاق ریا جد بھی کسی نے شریت رسول کے حرام نو ہلال کرشش کیوٹا کسرت جرضی مسلمان ایک ہی کوئی لفظ بولیا کافی مرتادے اسلام کو کارے جے معلوم ہوا جڑا سڈے نبی نو جمہوری آخو جاڈے نبی جمہوری آفر جڑا سڈے نبی نو مذہبی آخے گیل سیاسی مسلمان جڑا سیاسی آخے گا مذہبی وہ بھی مسلمان جہا آخے آپ جمہوری سن وہ بھی مسلمان جڑا نبی सतान भी सन दीन देसत भी सन अल्लाह हुक्मंद कसरत दे नहीं सन कसरत कसरत एक पास सी पाक मोहम्मद ने अल्लाह के हुक्मे जहाद फरमाया मके आ जंग की थी किसी जगह से रसूल वोटां नवी ने चार हजार भी कदी वोटों नहीं आए चौ हजार में भी जंगा ही रखिया ने ایک بھی ایک بھی ایک, بھی ایک بھی ایسی جگہ نہیں وا سکتے جب مسلمانوں نے ووٹان حکومت قائم کیتی کی ہویار نے ووٹان حکومت قائم کیتی ہو معلوم ہوا سجنا یہ تین کے بے دین نے رنگ وکھرے وکھرے نے نسل پیچھوں ایک لہذا حق والے وہی نے جہے نبی سونے ن جڑے نبی سونے والا سیاستدان بھی سمجھن تے سیاست دین والا دیار بھی, سمجھن سیاست والا دین دار بھی سمجھن تے کمل اللہ دے پاک حکم دا پابند سمجھن سمجھ کسی کسرت کا دا تعدے دار پاک محمد نا سمجھن در ویکو کچھ کمی نے سجال مرتدین میسا کے مدینہ چھ مدلانا استجرول کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں میں میسا کے مدینہ دا مسئلہ تیار کر رہے ہیں زیر تیاری ان انشاءاللہ اللہ حلزیز میں ہوں دے علاقے کسی جگہ دے پیش گا، تے پھر میں پوری دنیا ہوں آخا گا آؤ ہوں میسا کے مدین کے اتنے گل کرو تو میں نہ چیز دا کوئی جواب پیش کروں مینو لوگ یاد نے جدید دی آپ بندے انہیں حسین نے دو ہی گلان نے تیسری گل نہیں ہو سکتی وہ کیا سمجھو ذرا دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں تیسری بات نہیں ہو سکتی یا تو امام حسین نے بیت یزید سے جو انکار کیا تھا اس کے فسق و فجور اس کے بدکار ہونے کے بنا پر تھا یہ عام نظریہ ہے میرا نظریہ یہ ہے جو میں نے پیش کیا کہ افضل مفضول کے خلافت کا جھگڑا تنازع تھا امام عالی مقام اس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ اعلیٰ ایمان والے اور اعلیٰ ذہانت والے اعلیٰ تجربے کار لوگ خود امام حسین جیسوں کے ہوتے ہوئے یا عبداللہ بن عمر جیسوں کے ہوتے ہوئے یہ زید چھوکرا جو ہے یہ حاکم بنے کوئی آپ کا یہ نظریہ شریف افضل مفضول پر ہوں دو سورت نے یا کس کو فجور کی بنا دختلاف ہوا یا فضل مفضول کی بنا دوتے اختلاف ہویا. نہیں. دو نہیں. دے اختلاف ہے تیسری گل نہیں تبجو ادر ویکو یہ دو گلان نے تیسری گل نہیں جہے حسینی آپ کہ انہوں شرم نہیں آتی کہ حسین پاک نے اگر تمہارا قول مان لیا جائے تمہارا دعوی مان لیا جائے کہ اختلاف کی بنیاد اور وجہ فس کو فجور تھا تو امام حسین نے اختلاف کیا فسق کو فجور کی بنا پر تم کیوں نہیں کرتے ہو کبھی ہے کہ ایٹیلی تم تو کفر پی جاتے ہو ہر دور کے یدیدوں کے ساتھ پلیتوں کے ساتھ مرتدوں کے ساتھ تو تمہارا اتفاق ہے کیوں کیوں بھائی میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی بھی آپ ہمارے گھر سے کسی فاسق فاجر اور بدکار کے ساتھ موفقت نہیں گے ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے فجور کفر جنگ چھا مصروف رہیے वो सारे पैरों में डिग के उन्हमाम इमाम, इमाम मन उल्टा सानू आखन ये यदीदी असी उसैनी भैशर्म आनी चाहिए इन्हू कूथी मथर की दास <laughs> बोल द नहीं हो ए? زندہبادجہ ہے بولنے نہیں ہو اچھا ہوں دے کے گھر ٹی وی انہوں دا کسے فاسق فاجر نال اتفاق تے کوئی نا یار ایڈا بے حجا زمانہ کدی ویکیا ہونا وہ لانتیا ہر کنجر کافر نال تیرا اتفاق کنج ہے روزانہ سویرے شام ٹبر نو نیارت کرانے چی کئی تے جنہ چر زیارت نہ کرا تیرا ٹبر نہیں وستا اپنے منہ کریے کی ٹی وی نہیں رکھتے بڑھی نہیں وستے وہ کنجرا تی بازی ہریا بیٹھا کہ روزانہ کجرا دی فاسکا فاسکا بدکار مرتدہ بئیمانا کیجارت نہ کراوے تیرا ٹبر نہیں کھلوا منہ آپ حسین کہہ ر کول پوچھنے والا کوئی کہ سکو نہ پڑھائیے تو نہیں کھلوا جی ہوں ای گل کہہ دئیے کہ یزید, دے یزید دی فوج امام پاک نے مقابلے آنے والی وہ بھی کہ ٹبر نہیں کھلواج تیری مجبوری بھی کفرج نہ جائیے حرام نہ کھائیے ہرمے پاسے نہ جائیے رپیے نہ وکھائیے تو ٹبر نہیں کلو تو وہ بھی کہیں سر ٹبر نہیں کھلوا گل تو دونوں کی جدید تسینی گل کدھر جاتی سچی سناؤ ناڑا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچملہ اے اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم اللہ اکبر اللہ اکبر تو اگر ویگ سجنا ایک گل کر دینا جو سا ندی شرا مگر لگرت مگر نہیں لے حضرت کیمپر آپ دا مہینہ شریف گل کرن لگا اسی بول اللہ حضرت سدھی اکبر پاک نو جب خلیفا چڑھن کی باری آئی سی اسلے بہتے انسار انصار درا انسار کہنا امیر و منتم امی ایک حاقی پایا قریشی بھی خاتم رہ لہٰذا ایک حاقا ایک ہاقم ساڈا ہو اس لیے تبجو دراؤ تبجو حدرت سی اکبر نے فرمایا کیا تساں نبی پاک کو سنیا نہیں سی قریش ہمیشہ مسلمانوں کا قرشی ہو سارے چپ کر کے رسول فرمان آیا انساری سارے بہ گئے رسول دفرمان آیا کسرت پہ گئی شریعت ایک فرمان غالب ہو گئی لانتیا معلوم شریت رسرت نہیں چل سکتی شریعت دے اگے کسرت چلاے گا مسلمان لئی تے جمہوری نظام یہ ہوئی کسرت نظام ہے لہذا توجہ وہ تین تبکے تین تب کے رسول کے مقابلے رسول دے موافق کوئی بھی نہیں جڑا جا میں سیاسی ہوں مذہبی نہیں انہیں رسول کا مذہب والا پاسا چڑھ دتا جڑا آزہبی ہاں سیاسی نہیں انہیں رسول کی سیاست والا پاسا چھ دن آخیا میں جمہوری ہوں رسول کی شریت والا پاسا چڑھ اور الحمدللہ رسول پر پورا ایمان رکھنے والے رسول کو پورا ماننے والے صحیح مانوں میں ماننے والے وہ ہمارے حضرت صاحب ہیں انہوں نے ہم جیسے گندوں جاہلوں کو سمجھایا تو ہمیں بھی حقیقت سمجھا سنو میرے بھائیوں میں حکومت کو متلع کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی کے فضل سے تمہارے پاس کوئی بھی بڑے سے بڑا دانشوار ہو یا مجھے اس کے پاس لے چلو یا اس کو میرے پاس بھیج دو وہ بڑے سے بڑا دانشوار وہ مجھے آئینی حوالے سے غلط ثابت کر دے کسی <تصحیح> حکومت کا کافر سے کافر بھی ہو پاکستان میں اس کا جلسہ روکنے کا حق نہیں ہے جی مسٹر جنا صاحب یہ پروگرام پہلے دن طے کر کے چلے گئے کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں آپ آزاد ہے مندروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہے مسجد میں جانے کے لیے ریاست کا اس کوئی سروکار نہیں گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا مذہبی مانوں میں نہیں یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے سیاسی مانوں میں اس وجہ سے ہمارا حق ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم باغی نہیں ہیں اگر بغاوت کرتے تمہارے ساتھ تو تم کو ٹیکس نہ دیتے میں اسی ہزار روپیہ مہینہ صرف بل ادا کرتا ہوں جس میں چالیس ہزار سے زیادہ حکومتی ٹیکس ہے اور باقی کوئی بجلی کا خرچہ جب میں تمہیں کھلا رہا ہوں اور اتنا ساتھی ہمارے لاکھوں کی تعداد میں آپ کو کھلا رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے یہ نہ کہا کرو فلاں نے آ کر درخواست دی جلسہ نہیں ہونا چاہیے ہم بھی درخواست دیں گے کہ فلاں کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے میں <تصفح> آج کے بعد اپنے دوستوں سے یہ تلقین کرتا ہوں کہ کہیں بھی دیکھو تمہاری مخالفت میں کچھ جلسہ روکنا چاہتا ہے تو ایک ڈھائی انچ کا کاغذ لے کر آپ بھی اس پر درخواست بنا کر تھا پیش کر دیں سر یہ فتنہ انگیز مال بھی آ رہا ہے شرنگیز ہے یہ ایسے ایسے کرتا ہے اگر آیا تو بہت بڑا فساد ہو جائے گا یہ ہماری دل آزاری کرتا ہے جی کسی پاکستانی کی دلازاری نہیں ہو سکتی یہ آئین میں دستور میں لکھا ہوا ہے یہ آئین میں لکھا ہوا ہے میں چیلنج کرتا ہوں میں بدھنو بیٹھا لہذا ہمارے حقوق مارنے کی کوشش کر کے کوئی اپنے بابا جنا کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہ کرے پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی کی ضرورت نہ کرے سب برابر کا حق رکھتے ہیں یہاں ہندو کا جلسہ نہیں رک سکتا شیوں کا نہیں رخ سکتا کیا کیا الفاظ وہ بولتے ہیں ان کا نہیں رخ سکتا ہمیں اندر کمروں میں داخل کر کے ہمارے بازار بند کرا کے شیوں کے جلسے کیے جاتے ہیں جب ہمارے ہمارے بازار بند کرا کے, جلسوں کے شیوں کے جلسے ہوتے, ہوتے ہیں تو ان کے دکان اور بازار بند کرا کے ہمارے جلسے کیوں نہیں ہو سکتے ہمیں بتو بنانے کی کوشش مت کرنا اور سننی سے بتاؤ نو دس محرم دو دن ہمارے بازار بند رہتے ہیں وہ جو مرضی سڑکوں پہ کرتے ہیں ان کے لیے پورا شہر کھلا ہوتا ہے ہمارے لیے جلسے کا ایک قلعہ نہیں کھل سکتا اور پھر اوپر سے کہتے ہو ماحول بھی پھنسا دی نہیں تم پھنسا جان پوچھ کر آگ لگانا چاہتے ہو بتاؤ ہمارا آئی بھی حق کدھر جائے گا ان کے لیے دو دن بند ہو اور کلپنی سن سکتے ہیں ان کے میں نے پیش بھی کیے کلپ سارے چشتی کے خلاف کلپ آ گیا اس کا کلپ آ گیا میں ہزاروں کلپ دکھا سکتا ہوں میرا کلپ تو کاٹ کر سائیں بائیں سے پیش کیا جاتا ہے میں بغیر کاٹے کلب سنا سکتا ہوں تو اگر ان کے جلسے آئینی حق ہے ان کا تو ہمارا جلسہ بھی ہمارا آئینی حق ہے یہاں پر ضرور کہوں گا کہ جو لوگ جو لوگ میرے خلاف جا کر درخواست دے دیتے ہیں یہ دیکھو جی فلاں کرتا ہے فلاں کہتا ہے سنو میں حکومت کو برسرے ممبر خبردار کرنا چاہتا ہوں دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بہاول نگر جلسہ روکنا چاہا الحمدللہ للہ ہمارے دوست کامیاب ہو سنی وہ ہمارا جلسہ روکنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فسادی ہے. میرے جلسے میں ایک بندہ کبھی نہیں مرا ایک بندہ بھی زخمی نہیں ہوا ایک بندے پر چوٹ کبھی نہیں آئی اتنا بندے گواہ ہیں کیوں دوستوں ایسے ہے اور ان لوگوں کے جلسوں میں دھرنے میں سو سے زیادہ بندہ مر گیا سڑکوں پہ راستہ روکنے کی وجہ سے عورتیں بچے بچے پیٹ میں تھے عورتوں کے جس کو تم ڈیلیوری کیس کہتے ہو وہ سڑکوں پہ مر گئے اربوں روپے مالیت تباہ ہو گئی اس دن سے گرے ہوئے لوگ تاجر جن کا سامان راستے میں ضائع ہو گیا وہ آج تک اٹھ نہیں سکتے خاندانوں کے خاندان ان کے خلاف ہو گئے ظاہر بات ہے جس کا بچہ جس کی عورت جس کا بندہ سڑک پہ مر جائے گا وہ کب ساتھ دے گا ہمیشہ بدوائیں دے گا وہ ایسے ہے کہ نہیں تو جنہوں نے اتنے فسادات بپا کر رکھے تھے ان کے خلاف ناچیز نہیں شریعت کے مطابق اس وقت جگہ جگہ کے خطاب کیا جگہ جگہ پہ خطاب کیا اور ثابت کیا کہ شریعت میں راستہ روکنا حرام ہے تو جس نے راستہ روکنے اور فساد کرنے کو حرام کہا وہ فسادی ہے اور جس نے اتنے نقصانات کیے جانی اور مالی ان کا حق بنتا ہے وہ امن پرست ہے نہ چھیڑ کا پوشوں ہم تمہارے کام میں مداخلت نہیں دیتے نہ الیکشن میں آتے ہیں نہ کسی طرح ہم فقیروں کا کام ہے حق کہنا حق سننا حق سنانا یہ راستہ نہ روکنا اللہ جان ہمیں تین طبقے سمجھ آ گئے اور تینوں رسول اللہ کے مقابلے میں کس طرح ہیں سمجھ آ گیا اللہ شاہ نو ہمیں تینوں سے بچائے ہم اپنے ہر حال میں اپنے رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں دعا فرمائے اور الحمد للہ <سلام> <سلام> سادا کرام جتنے بیٹھے ہو دعا فرما دو میری امی صاحبہ سا بخشیشاستہ بھی دعا فرما دو